ہندوستان کے لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کیسے آزادی ملے گی ہم نے کہا صرف ایک نسخہ ہے آزادی کا ایک نسخہ آزادی کاغذوں پہ لکھ کے نہیں ملا کرتی کہ پہلے دار الحجرت کون سا ہوگا اسلحہ کہاں سے آئے گا لڑے گا کون جب انگریز کے خلاف جیہاد ہو رہا تھا ایک عالم نے کتابیں اٹھا کے کہا مولانا قاسم نانوتوی صاحب دارالعلوم دیوبند کے بانی سے کہ حضرت آپ جہاد, جہاد کی باتیں کرتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ امیر ہونا چاہیے کتابوں میں لکھا ہے طاقت ہونی چاہیے فرمانے لگے ہم نے بھی کتابیں دیکھی ہیں جہاں تک امیر کا تعلق ہے تو آسمان سے نہیں اترے گا یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہمارے امیر ہیں اور جہاں تک طاقت کی بات ہے تو نبی بھی تو تین سو تیرہ کو لے کر چلے گئے تھے سب کے پاس پوری تلواریں بھی نہیں تھیں اللہ کے فضل سے ہم تین سو تیرہ سے زیادہ ہیں اور پھر شاملی کے میدان میں انگریز کا مقابلہ کر کے دکھایا تھا قرآن کے اٹھائیس پاروں میں حضرت موسا علیہ السلام کا تذکرہ ہے صرف دو پاروں میں تذکرہ نہیں ہے صرف یہی بتایا آزادی کہاں ملتی ہے ایک طرف فرون کا لشکر ہوتا ہے دوسری طرف دریا کی طوفانی لہریں ہوتی ہیں اس کے درمیان میں آزادی کے دیپ جلتے ہیں کب ملتی ہے آزادی جب کوئی قوم رب کے لیے جان دینے کو تیار ہو جائے اللہ اسے آزادی آتا فرما دیتے ہیں